ہر ذرہ چمک چپا مہتا بن کر ہر ذرہ چمک بن کر فضا کو جگ مجایا آپ نے بن کر ایسا نور کہ جس نور کی خیرات سے یہ چاند ستارے چمکتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں جب حضور علیہ والسلام مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو آپ کے نور سے مدینہ منورہ کے گلی پیچھے چمکنے لگے ایسا نور تھا کہ مدینہ طیبہ کے در دیوار اس نور سے چمکنے لگے حضرت کا بن زہر فرماتے ہیں ان نر رسولہ نور بے شک رسول نور ہیں بے شک, بے شک رسول نور ہے تو یہ نور پہلے حریم ناز میں ناز, ناز سے چوتھے آسمان پر چوتھے آسمان سے آسمان آسمان سے یہ نور حضرت آدم کی پیشانی میں حضرت آدم سے یہ نور شیش شیش سے کینن کینن سے محلل محلل سے نو سام سام سے ارفکش ارفکس سے سالے سالے سے ناہور ناہور سے تاریخ تارخ سے ابراہیم ابراہیم سے اسماعیل اسماعیل سے, اود، اود سے ادنان ادنان سے عدنان عدنان سے نظار نظار سے مضر مضر سے لیاس الیاس سے مدرکہ مدرکہ سے خزیمہ خزیمہ سے کنانا کنانا سے نزر،, نزر سے مالک مالک سے فہر سے غالب غالب سے لوہی لوئی سے, سے مرہ مرہ سے کلاب کلاب سے کس کس سے مناب عبد مناب سے ہاشم سے عبد, عبد البد الطلب سے یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں حضرت عبداللہ کی پیشانی سے یہ نور حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں اس نور نے بشری لبادہ اوڑا و کا چہرہ بنا ماںل بسر کا کاجل آنکھوں میں یوت اللہ کے ہاتھ وج اللہ کا چہرہ، کا کاجل آنکھوں میں لام روکا کی جان بنی اللہ کی بات جب محب کی بات اپنے محبوب سے ٹھہرے تو آپ کی سیرت میں کوئی کثر تا نہ رکھی خود صاحب الجمال تھا محبوب کو جمیل بنایا خود عکل تھا محبوب کو عکیل بنایا خود شاپی تھا محبوب کو شفیع بنایا خود حاکم تھا محبور حکمتوں کے درباہ کر دیئے, دیئے خود علیم تھا آپ کو انم کا شہر بنایا خود رحیم تھا آپ کو رحمت للعالمی بنایا خود مقلب القلوب تھا آپ کو دائی انقلاب بنایا خود, خود نور تھا آپ کو نور علان نور بنایا یہی نور خلیل اللہ نے جس کے لئے حق سے دعائیں کی زبیح اللہ نے وقت زبا جس کی التجائیں کی جو بن کے روشنی پھر دیدائے یا میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی نگ میں پایا وہ جس کے نام کی داود نے نغمہ سرائی کی وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی لبے عیسیٰ پہ آئے والد جس کی شان رحمت کے دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے بس حد انداز یکتا بغایت شان زب امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ابلا تاخیر پیر رموز حقیقت امیر اعلی ادارت المصطفیٰ جناب پیرزادہ محمد رضا کی مصطفی صاحب اپنے دل نشین بیان سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرماتے ہیں الحمد العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال الله تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الرعوف الرحیم علی اللہ و تعالی بہ کا گرے بادل کھلے گل بلبلے بل بل چہکی ہوا بدلی گرے بادل کھلے گل بلبلیں چہکی تمائے یا بہارے جا فضا آئی گلستہ میں کچھ اس انداز سے محبوب حق نے جلوہ فرمایا سرو آنکھوں میں آیا نور دل میں جان ایما میں انتہائی واجب الحترام برادران اسلام بالخصوص زینتِ مستد صدارت حضور قبلا گاہی والد محترم مربی محسنی استاذی والد مقتدر علماء کرام معزز محترم سامعین مہمانان زی وقار اور آج کی اس خوبصورت بابرکت محفل میں عزتوں کی دستار وصول کرنے والے حفاظ کرام منتظمین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرے شام سے محفل جاری ہے اور کل ربی الاول کے سہانے دنوں کو آسمان سے برکھا بھی سلامی دینے آئی تھی اور پھر وہاں سے اس وقت سے اب تک ٹھنڈی ہوائیں خرام ہیں اور یہ ہوائیں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرنے والوں کے سلاموں کو اور درودوں کو لے کر حضور کی چوکھٹ پہ, پہ پہنچیں گی گمبد خزرا کے مکین کو گو وہ سب جانتے ہیں یہ ٹھنڈی ہوائیں ان کو ہمارے حال ہمارے جذبات اور ہماری محبتیں سنانے جائیں گی وہ شاخ کسی دور میں ہواؤں کو مخاطب کر کے محبوب کے نام سندی اور سلامیاں بھیجا کرتے تھے آج کا دن اور یہ بابرکت لمحے اور یہ سہانی گھڑیاں بڑے ہی مبارک لمحے ہیں اور آپ لوگ انتہائی بابرکت ہیں کہ جو ان لمحات میں اتنی سردی کے باوجود بھی جلوہ گر ہیں یہ میرا کمال نہیں نہ کسی جادو بیاں خطیب کی دلکشی نے آپ کو بٹھا رکھا ہے آپ نبی کی محبت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور یقیناً آپ کو مدینے والے آقا نے بٹھا رکھا ہے میرا مزاج اس سے آپ آگاہ ہیں اور میں آپ کے مزاج سے آگاہ ہوں آپ میں سے خال خال چہرے ہوں گے جن سے میں شناسا نہیں ورنہ ایک ایک شخص کو میں پہچانتا ہوں جانتا ہوں اور ایک ایک شخص نے مجھے برسوں سے مسلسل سنا ہے میں نے تقریر کیا کرنی ہے سب کو پتا ہے آپ کو کہ میرا دکھڑا کیا ہوگا میری لے کیا ہوگی میرا سوس کیا ہوگا میرا گداز کیا ہوگا میری آواز کا آہنگ کیسا ہے میرے جذبات کی روانی کیا ہے اور میری دکھوں بری کہانی کیا ہے اور آج وہ کہانی میں گنبد خزرہ کے مکی کو سنانے چلا ہوں آج حضور سے خیرات مانگنے چلا ہوں کیا تمہاری چوکھٹ پہ یہ بکاری کھڑے ہیں امت تڑپ رہی ہے دکھوں میں آج ہم نے حضور کو بوسینیا والے زخم بھی دکھلانے ہیں آج ہم نے کشمیر میں ہوئی عزتوں کی کہانی بھی سنانی ہے اور آج ہم نے عراق میں انسانوں پر ڈھائے جانے والے ظلموں کے قصے بھی سنانے ہیں عراق کے اندر انسانوں کے سروں سے جو بال نوچے گئے اور پھر ان میں تیزاب چھڑکا گیا وہ کہانی بھی گمبد خزرا سے سنانی ہے اور ہوا کس دوش پہ ہمارے اڑتے ہوئے لفظ جب اظہار کے کرینے پائیں گے تو کہانی یوں بنے گی تم سے فریاد ہے کلیسا والے آج ہم نے اپنی محبتوں کا اظہار بھی کیا اور محبتوں کا اظہار ہمارا حق تھا ہم نہ کسی کے فتوے سے ڈرتے ہیں نہ کسی کی تحقیق سے گھبراتے ہیں ہم کہتے ہیں یار کو منانے کے لیے جو دل میں آئے وہ کر گزرو نبی کے نام کے جھوم جھوم کے نعرے لگاؤ محبت سے سبحان اللہ کی گونج پڑ جائے موسم سرد ہے لیکن آپ کے جس عشق جواں ہیں میں کبھی نہیں آپ کو کہا کہ سبحان اللہ کہو لیکن دو موسموں پہ کہتا ہوں ایک موسم مراج پہ کہتا ہوں کہ سبحان اللہ کہو کیوں کہ اللہ نے بھی سبحان اللہ کہا ہے اور آج آپ اس لیے سبحان اللہ کہیں گے کہ وہ لمحے قریب آ رہے ہیں روشن کر گیا اتنے نور برسے اتنی برکھا برسی اتنے اجالے پھیلے حضرت سید آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی مکے میں تھی لیکن بسرا اور شام کے محلات کو دیکھ لیا زور سبحان اللہ کہیں گے اور زور سے کہیں اللہ آپ کی آواز کو سلامت بھی رکھے اور مدینے بھی پہنچایا ایک نعرہ بھی لگا دیں ملاد کا مقصد میلاد کا مدعا اور محافل میلاد کے تقاضے ان سب کو رکھ کے آج میں نے کوئی گفتگو جو تیار کی ہے اور میلاد کا پیغام اس حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے اگر میں نے شروع سے ہی وہ کہانی چھیڑ دی مدتوں سے جو زخم رس رہے ہیں تو شاید وہ بات رہ جائے جو میں آج کہنا چاہتا ہوں حضور علیہسلام کی سیرت کے اجمالی خاکے پہ آپ چند لمحوں کے لیے نظر کر لیں صبح و صادق کے وقت جب سورج جب پو, پو پھٹ رہی تھی آج پو چار بج کے سترہ منٹ پہ پھٹے گی تو صبح و صادق کا وقت تھا جب پو پھٹ رہی تھی ربی الاول شریف کی بارہ تاریخ تھی 20 پانچ سو اکہتر عیسوی تھی جب حضور کے والد حضرت عبداللہ کی وفات بھی ہو چکی تھی آپ اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنا سلام اللہ علیہ کے گھر آپ کی آغوش میں نور بانٹتے ہوئے جلوہ گر ہوئے تین روز تک دودھ حضرت سیدہ آمنا سلام اللہ علیہ نے پلایا اس کے بعد حضرت ثویبا نے ایک ہفتہ کے بعد حضرت حلیمہ سادیہ حضور کو اپنی آغوش میں لے گئیں اور پانچ سال کی عمر کفالت میں رہے اور اس کے بعد پھر پانچ سال کے بعد واپس حضور پلٹ آئے مدینہ منورہ کا پہلا سفر اور والدہ محترمہ حضرت آمنہ کی وفات ابوا کے مقام پر ہوئی جب حضور کی عمر صرف 6 سال تھی آپ کی دائیہ برکت بنت سالوہ جس کا نام ام ایمن ہے عرفی نام اس نے حضور کو واپس مکہت المعظمہ پہنچایا اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشفق چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں دیا آپ کے دادا کا انتقال آٹھ حجری کو ہو گیا آٹھ سال کی عمر میں ہوا آپ نے اپنے چچا کے ہمراہ پہلا سفر بارہ سال کی عمر میں شام کی طرف کیا 15 سے 16 سال کی عمر میں حضور نے قریش کے سارے سرداروں کو اور قبیلوں کو اکٹھا کیا اور کہا کوئی گلی میں لٹ جاتا ہے کوئی بازار میں لٹ جاتا ہے کوئی جنگل میں لٹ جاتا ہے آؤ ہم اکٹھا مہدہ کریں کہ آج کے بعد کوئی کسی کو نہیں لوٹے گا تو حضور نے وہ تاریخی مہدہ کروایا جس کا نام کتب تواریخ میں ہلف الفضول کے نام سے ہے وہ حلف دیا تھا فضل نامی مختلف لوگوں نے تو اس میں یہ ایک سیاسی اور ایک فلاحی معہدہ تھا ایک رفائی کام تھا جو 15 سال کی عمر میں حضور نے کیا حضرت خدیجت القبرہ سے حضور کا نکاح پچیس سال کی عمر میں ہوا اہل مکہ نے حضور کو 30 سال کی عمر میں صادق اور امین کا خطاب دیا اہل مکہ کی طرف سے یہ خطاب ملنے کے بعد تینتیس سال کی عمر میں حضور علیہ السلاطلام پر غیبی اسرار و الرموس کھلنے شروع ہوئے ان کا ظہور ہونے لگا اور ایسی خوابیں آنے لگیں حضرت اسود کو کعبہ کی تعمیر کے لیے جب باہر نکالا تو آپ جانتے ہیں کہ اختلاف بن گیا ہر ایک کی خواہش تھی کہ حجر اسود اللہ میں میں اٹھا کے نظم کروں لیکن ایک کوئی بندہ کسی دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتا تھا تو قبائل آپس میں لڑ پڑتے لڑائی ہوتی حالت ایسی ہوتی کہ خون ریزی ہوتی حرم نے تو حضور نے فیصلہ کیا اور چادر میں ڈال کر اجر اسود کو کہا سارے سردار کو نے پکڑ لو اور میں اٹھا کے رکھ دیتا ہوں تاکہ سعادت سے کوئی بھی محروم نہ رہے یہ اس وقت ہوا جب حضور علیہ السلام کی عمر پینتیس سال تھی سینتیس سال کی عمر میں حضور نے غار میں خلوتیں اختیار کرنے شروع کر دیں دنیا سے کٹ کر مالک سے رابطہ جوڑا اور پھر ربیل اول کے مہینے میں ہی جب حضور کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین آئے اور نبوت کے اعلان و اظہار کا کہا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے سب سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ تلکبرہ کو بتلایا اور کہا یا خد اے جازم میں مجھے چدر چادر دو مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے اس طرح کے الفاظ حضور نے کہے تو وہ غم گسار بیوی انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں دکھیوں کے کام آتے ہیں اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی انہوں نے حضور کی ڈھارس بندائی اور پھر آغاز نزول قرآن ہوا نمازے۔ فجر اور اثر کی دو دو نبوت کے پہلے سال ہی حضور کے اوپر فرض ہو گئی اور حضور پڑھتے تھے نبوت کا پہلا سال ہی تھا جمعرات کا دن تھا پھر حضور دعوت تبلیغ اور دافت اسلام دار ارکم میں دینے لگے مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی تھی اور پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب ترتالیس سال ہوئی تو اس وقت چالیس افراد نے اسلام قبول حضرت امیر حمزہ تھے اور چالیس شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں تھے اور ان کے ایمان لانے سے اسلام کو تقویت ملی اور اب کلم کھلا نمازیں پڑی جانے لگی اب یہاں ایک سوال اور اس کا جواب دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام شمشیر کے زور پہ پھیلا تلوار کے زور پہ پھیلا یہ ایک علمی بات ہے اور سادہ اور عام فہم ہے ایک سادہ سا جواب ان کو دیا جا سکتا ہے کہ اسلام شمشیر کے بل بوتے پہ تلوار کے زور پہ پھیلا مجھے لوگ بتائیں کہ یہ جو چالی لوگ اسلام لائے تھے اس وقت تو شمشیر ابو جہل کے پاس تھی اس وقت تو تلوار جو ہے وہ ابو لہب کے پاس تھی تو یہ چالی لوگ جو اسلام لائے تلوار کے دم سے اور تلوار کے ڈر سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے یہ حضور کے خلق کے کریمانہ کی وجہ سے اور اسلام کی طبی صداقت کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے تو حضور کو تو بعد میں یہ اللہ کی طرف سے اجازت مرحمت فرمائی گئی کہ آپ کافروں اور منافقوں کے ساتھ جو اجہاد کریں پہلے تو حضور کی تلواریں حضور کے ماننے والوں کی تلواریں نیام میں تھی اور دشمنوں کی تلواریں جو ہیں وہ نیام سے باہر تھی تو اس وقت بھی جو اسلام پھیلتا رہا اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا بلکہ خلق کے محمدی کے زور پہ, پہ, پہ, پہ پھیلا پھر جب مسلمانوں کا گھراؤ کر لیا گیا تو مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی اس وقت حضور کینتالیس سال تھی اور نبوت کا اعلان کی ہوئے پانچ سال بیت گئے تھے حضور کی عمر جب سنتالیس سال ہوئی تو اس وقت کفار نے حضور کا بائکاٹ کر دیا سماجی بائیکاٹ کر دیا اور شاب ابھی طالب میں حضور تین سال تک اپنے غلاموں کے ساتھ وہاں رہے جس چمڑے پہ لکھ کے وہ مہدا کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا تھا اس چمڑے کو دیمک چاٹ گئی اور وہ خود گر گیا اور پھر جو ہے حضور علیہ السلاۃسلام دوبارہ مکہ المکرمہ میں آئے یہ حضور کی طرف سے حضور کے لیے اللہ تعالی کی اعانت آنت تھی اور پھر نبوت کے پچاسویں عمر کے پچاسویں سال اور نبوت کے دسویں سال حضور کے چچا اور حضور کی زوجہ محترمہ حضرت القبرا انتقال کر گئیں یہ دونوں حضور علیہ السلات سے بے پناہ محبت کرنے والی ہستیاں تھیں اور حضور کو ان دونوں کا بڑا آسرا اور سہارا تھا جس سال یہ دونوں ہستیاں انتقال کر گئیں اس سال کو حضور نے عام الحزن دکھوں کا اور غموں کا سال قرار دیا حضرت خداجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت آخر آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو حضور کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ مجھے چادر رحمت عطا کر دیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی حضور نے کہا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کس لیے مانگ رہی ہیں تو حضرت فاطمہ زہرا پوچھنے کے لیے آئیں حضور بھی پیچھے آ گئے تو حضرت خدیجہ نے عرض کی کہ حضور میرا وقت آخر ہے اور مجھے پتا ہے کہ اب میں اللہ کے حضور جانے والی ہوں میری خواہش ہے آپ مجھے یہ چادر دے دیں اور پرسوں ایک جگہ پہ گیا تو بڑا سا بینر لگا ہوا تھا نہ کم نہ ہاوی عورت کے حقوق مساوی آج عورت اپنے حقوق کی جنگ ابھی تک لڑ رہی ہے اور وہ برکے کو اپنے لیے قید خانہ سمجھتی ہے اسے نہیں پتا کہ مصطفیٰ نے عورت کو آبرو دی ہے آج بھی نبی کا دین جہاں نہیں پہنچا وہ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں اور مغرب جس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں وہ بیوی کو کتیا کہہ کے پکارتے ہیں اور آج وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے اور برکے کو قید خانہ سمجھتی ہے اسے نہیں پتا اس برکے کا ایک ایک تار اس کی آبرو کا محافظ ہے شاید اگر اسے اس بات سے علم ہو کہ افلاطون تو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ مصطفی ہیں جس نے عورت کو آبرو بخشی اور عورت کو عزت عطا فرمائی اب سنیے حضور کے لفظ جب حضرت فاطمہ الزہرا نے آ عرض کی کہ حضور میرے باپ میری والدہ ماجدہ چادر مانگ رہی ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور انہوں نے کہا حضور میں اس لیے مانگ رہی ہوں کہ میرا وقت آخر ہے تو آقا کریم کی آنکھیں چھلکی اور پھر فرمایا اے خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے لو ارت جلدی لا اتہ تو اگر تو میری جلت بھی مانگ لیتی تو میں وہ بھی پیش کر دیتا تو اس وقت حضور کی عمر پچاس سال تھی حضرت خداجت القبر کے انتقال کے بعد حضور کی عمر جب بونجا سال ہوئی تو ستائیس رجب کو بارہ نبوت کو واقعہ میں ہوا پہلے دو نمازیں فرض تھی اب تین نمازیں اور ساتھ شامل ہو گئی اور کل حضور پر جو ہیں وہ پانچ نمازیں فرض ہوئی لیکن حضور کی ذات پر چھ نمازیں فرض تھی تحجت بھی حضور پر فرض تھی لیکن پڑھتے حضور آٹھ تھے اس کے علاوہ نوافل کی ادائیگی بھی حضور کرتے تھے امت میں پہ پہلے پہلے پانچ نماز... پچاس نمازیں فرض ہوئی تھیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درمیان میں جو مداخلت ہوئی اس کی وجہ سے پانچ نمازیں رہ گئیں یہ امت مصطفیٰ پر حضرت موسی علیہ السلام کا احسان ہے جس کو امت کو نہیں بھولنا چاہیے پھر مدینہ منورہ کے پندرہ افراد جب حضور کی عمر جو ہے وہ یہی بونجہ سال تھی باون سال تھی حضور کی عمر تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان اٹھارہ افراد ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اس کو بیت اقبا اولا بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد بہتر افراد نے اسی سال جو الحج کے, مہینے کے اندر جو ہے وہ بیت کی اس کو جو ہے بہتر افراد کی بہتر افراد نے قبول کیا حضور علیہ السلاۃ والسلام کے ہاتھ پہ اسلام کو تو یہ اگلا سال تھا یعنی نبوت کا تیرواں سال مکہ معظمہ سے حضور علیہ جو ہے وہ اسی سال ارادہ کیا اور اگلے سال حضور علیہ السلاط والسلام نے نبوت کے چودویں سال میں سترہ سفر کو نبوت کی تیرہ کو حضور نے مدینہ شریف کی طرف ارادہ کیا اور پیر کے دن آٹھ ربی الاول ایک روایت کے مطابق بارہ ربی اول کے مبارک دن نبوت کے تیرہویں سال حضور علیہ السلاۃ والسلام کبا میں تشریف لائے مدینہ شریف میں بارہ ربی الاول کو داخل ہوئے فضیت جمعہ کا حکم ہوا حضرت ابو انصاری کے گھر میں قیام کیا اس وقت حضور کی عمر جو ہے وہ چون سال تھی مسجد نبوی کی بنیاد بھی رکھی حضور علیہ السلاۃ والسلام نے یہ جو ہے وہ بائیس ربیع الاول تھی اور یکم ہجری تھی اور پھر اس کے بعد پندرہ شابان دو ہجری کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا اور پھر اسی سال جو ہے فرضیت روزہ اور فرضیت زکوۃ اور, اور فرضیت جہاد ہوئی نماز عید الفطر کی ادائیگی یکم شوال دو ہزار کو پہلی مرتبہ ہوئی مالکائے بدر حضور کے پچپن سال کی عمر میں سطح رمضان کو ہوا مالکۂ عہد حرمت شراب اور یہ جو ہے وہ چھپن سال کی عمر کے اندر جو ہے حضور علیہ السلط اسلام کے اوپر لازم قرار دیا گیا کاریوں کی شہادت صحابہ کرام کو جو کچھ قبیلوں کے لوگ لے گئے تھے یہ اس وقت حضور کی عمر ستاون سال تھی رضوائے خندق جب ہوا تو اس وقت حضور کی عمر اٹھاون سال تھی اور یہ پانچ ہجری کا واقعہ ہے اور حضور کی عمر اسی سال اٹھاون سال کی عمر میں ہی زنا قذف، لیان کے فوجداری قوانین کا نفاذ اور پردے کا حکم آیا اور جب حضور کی عمر انسٹھ سال تھی تو سلح حدیبیہ کا واقعہ زیقاد کے مہینے میں چھے حجری کو ہوا فتح قلع خیبر دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام حضور نے دعوت اسلام کے جو خطوط ارسال کیے یہ سات حجری کا واقعہ ہے اور یکم محرم کا دن تھا بیس رمضان المبارک آٹھ ہجری کو حضور نے مکے کو فتح کر لیا اور جس شہر سے حضور تنہا گئے تھے آج دس ہزار کا لشکر لے کر حضور دوبارہ اس شہر میں داخل ہوا اسلامی حکومت کا قیام حکام کا تقرر فوجوں کی آراستگی سیاسی انتظام اور غیر مسلم اقوام سے جو حضور نے سلوک کیا صدقات زکوٰۃ کے ل... اوپر حاصل کرنے والوں کا حضور نے تقرر کیا یہ نو سال نو ہجری کی بات ہے جبکہ عمر اکسٹھ سال تھی واقع تبوک بھی جو ہے وہ نو ہجری کو ہوا اسی سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر حضور نے حج کی ادائیگی کے لیے روانہ کیا اور مختلف ممالک یمن بہرین عمان یمامہ اور بہت سارے ملکوں تک اسلام کے اثرات پہنچے پھر دس ہجری کو حجت الوداع کا خطبہ حضور نے امت کو دیا یہ امت کو اجتماعی طور پہ حضور کا آخری خطاب تھا وصال سے اور اس کے بعد اکسٹھ دن کے بعد حضور کا انتقال ہو گیا حجت الوداع کا امت سے آخری خطاب تھا اور وسال سے پانچ روز قبل مسجد نبی میں امت محمدیہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد میں ایک جو ہے وہ اجتماع سے گفتگو اور پھر جب حضور کی عمر 63 سال ہوئی تو پیر کا دن تھا چاشت کا وقت تھا اور ربی الاول کی تاریخ میں اختلاف ہے سات جون کی تھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اپنا مقصد پورا کر کے واپس اللہ کے ہاں چلے گئے بتیس گھنٹے تک حضور کا جسد اطحر لوگوں کی زیارت کے لیے موجود رہا اور بتیس گھنٹے کے بعد بارہ تیرہ ربیل اول کی درمیانی شب منگل اور بدھ کی درمیانی شب یارہ ہجری کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی اور آج کا گنبد خضرہ پہ درود و سلام کی بارش بھی ہو رہی اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو رہی یہ تھا حضور علیہ السلام کا سوان ہی خاکہ جو مختصر ہے لیکن اس کے پیچھے بڑی محنت ہے جو کی گئی ہے اب کچھ باتیں میں نے آپ سے اور کرنی ہے آج ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ حضور علیہ کا میلاد کیا ہے یہ بہت تھی کچھ اور علمی تھی اور تاریخی حوالے تھے اس کے باوجود بھی آپ نے ذوق اور اپنی محبت کا اظہار کیا اور کیوں نہ کرتے آپ اپنے نبی کا تذکرہ سن رہے تھے اور حضور علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے حضور علیہ السلات وسلام کا لہتے انور میں اترنے تک کا یہ اجمالی خاکہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی تین حیثیتیں نے بیان فرمائی ہیں نمبر ایک تخلیق مصطفیٰ جس کو کہتے ہیں خلکت محمدیہ اور دوسرا ہے ولادت محمدیہ اور تیسرا ہے بےسط محمدیہ حضور کی تخلیق کب ہوئی حضور کی ولادت پیدائش کب ہوئی اور حضور علیہ السلاۃ والسلام کی بےسٹ کب ہوئی تو بےسٹ کا یہاں اور ولادت کا یہاں آپ سن چکے ہیں پھر اس کو تھوڑی سی تفصیل سے عرض کرنا چاہوں گا حضور کی تخلیق کب ہوئی یہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ حضور پیدا کب ہوئے تخلیق کب ہوئی حضور سے پوچھا گیا اس بات میں تو آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے یہ نہیں بتایا کہ میں نبی کب بنا ہوں اور میری تخلیق کب ہوئی ہے اور دوسرا فرمایا اب ما خلق خالاک اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے اس کائنات میں سب سے پہلی چیز جو تخلیق کی گئی مخلوق اول اللہ کی ذات مخلوق نہیں ہے وہ خالق ہے بنایا نہیں اور اس پر کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ نہ ہو وہ ازلی ہے ابدی ہے تو کائنات تخلیق گئی ماں سے واللہ جو کچھ ہے اس کو خلک کیا گیا تخلیق کیا گیا تو کائنات میں جب تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا تو سلسلہ تخلیق کا آغاز ذاتِ رسالتِ م poet سی ہوا حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے له کو پیدا کیا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اولو ما خلق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ عقل کو پیدا کیا مختلف روایات مختلف کتابوں میں موجود ہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو عقل پیدا ہوئی سب سے پہلے تو قلم کو پیدا کیا گیا سب سے پہلے تو لہو کو پیدا کیا گیا اور اول و خلق غلط نوری یہ بھی حدیث ہے لیکن ان کا خیال روئے ادھر ہی رہتا ہے سب سے پہلے تو قلم کو پیدا کیا گیا اور اگر چلو یہ نہ بھی مانو تو حدیثیں متزاد ہیں لہذا احتمال جاتا رہا جب احتمال آ گیا تو پھر استدلال باقی نہ رہا۔ لیکن محدثین کے ہاں ایک طریقہ ہے کہ جب حدیثیں مختلف ہوں تو وہ تطبیق کرتے ہیں مثال کے طور پہ سب سے پہلے قیامت کے دن سوال کس چیز کا ہوگا نماز کا اور ایک حدیث میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا تو علماء کہتے ہیں دونوں حدیثیں اپنے جگہ پہ ٹھیک ہیں سب سے پہلے قتل کا سوال ہوگا سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا تو فرماتے اس کی تطبیق یوں ہے، میں، حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور حقوق الباد میں معاملات میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا تو یہ اس کی تطبیق کر لیں تو دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں تو یہ حدیثیں سب سے Ses پہلے, پہلے دونے دونے میرے نور, نور کو پیدا کیا گیا سب سے, سب سے پہلے لوہ کو پیدا کیا گیا سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا سب سے پہلے عقل کو پیدا, پیدا کیا گیا قلندر تو اس کی تطبیکلوری شاعر مشرق حکیم علت علامہ اقبال نے کی وہ کہتے ہیں لوہ بھی تو قلم بھی تو لوہ بھی تو سبحان اللہ نے کہی آپ نے علامہ اقبال نے تطبیق کی لوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود گینا رنگ تیرے محیط میں ہباب حضور لوہ بھی تمہارا نام ہے قلم بھی تمہارا ہی نام ہے اس لیے اگر کہا گیا کہ لوہ کو پیدا کیا گیا ہے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا ہے تو یہ سارے نام حضور کے ہی ہیں تو جو حدیث ہے اول ما خلا نوری تو اس کا معنی بھی یہی ہے تو سب سے پہلے کائنات میں جس وجود کو جس ذات کو, کو تعین دیا گیا وہ ذات راپ صلی اللہ تو کائنات کا پہلا تعین ذات رسالت ماپ ہے باقی رہی بات سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا تو سنیے حضور شاد فرماتے ہیں کہ جب قلم کو پیدا کیا گیا حدیث ہے تو قلم کو مالک نے کہا کلم لکھ کلم قلم نے کیا مالک کیا لکھو کہا ما کانا با یقین جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے توجہ کریں جو لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے قلم پیدا ہوئی تھی ان سے پوچھو کہ قلم کو یہ کیوں کہا گیا جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے معلوم ہوا قلم سے پہلے بھی کچھ ہو گیا تھا اس لئے قلم کو کہا گیا نا قلم کو کہا گیا جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے معلوم ہوا قلم ہی اول نہیں تھی کلم سے پہلے بھی کچھ ہوا تھا جس کو لکھنے کا کہا گیا تھا اور وہ پہلے کون تھا وہ دورے محمدی کی تخلیق لوہ بھی تو تلم بھی تیرا وجود الکتاب گمبدے آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب تو سب سے پہلے جس ذات کو شرط پہ وجود بخشا گیا وہ ذات رسالت ماپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور فرمایا اول ما نوری, نوری خالہ کا کلّا شعین اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا پھر کائنات کی ہر شے کو میرے نور سے پیدا کیا اس طرح کائنات کی ہر شے کی اصل ذات رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ہے حضور علیہ السلام کی خلقت اس کو کہتے ہیں خلقت محمدیہ سب سے پہلے پیدا تخلیق حضور کیے گئے کب ہوئے چونکہ وقت بنتا ہے لیلو نہار کی گردش سے اور لیلو نہار دن اور دن رات بنتے ہیں چاند اور سورج کی وجہ سے اور جب حضور کو تخلیق کیا گیا اس وقت چاند سورج نہیں تھے اس وقت جب چاند سورج نہیں تھے تو لہلو نہار کیسے ہوتے جب لہلو نہار نہیں تھے تو وقت اور گھڑیاں اور گھنٹے منٹ اور ساتھیں کیسے بنتی اس لیے جب, جب کسی جب نے پوچھا بھی نہ حضور آپ کو کب نبوت آب ملی تھی تو آکا کریم نے کیا کہا تم اتنا سمجھ لو اللہ اکبر جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت میرے سر پہ نبوت کا تاج سجا ہوا تھا سجا کب یہ تم نہیں جان سکتے تو حضور علیہ السلات اسلام کی تخلیق اس وقت ہوئی جب وقت نہیں تھا یہ وقت میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس لفظ نہیں ہے دوسری ہے حضور کی ولادت اور وہ آپ جانتے ہیں کہ بارہ ربی ال تھا تڑکے کا وقت تھا رہی کائنات پہ اندھیرے پھیلے ہوئے تھے کہ اچانک روشنی ہوئی حضرت آمنا کہتی ہیں کہ ستارے میرے گھر کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یوں لگا کہ ابھی گر پڑیں گے اور پھر کیا ہوا اللہ اکبر خارا نور میرے بطن سے نور نکلا پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو گیا جس نے بھیجا وہ کہتا ہے میں نے نور بھیجا جس کی گود میں آیا وہ کہتی ہے میری گود میں نور آیا جس زوجہ محترمہ کے پاس رہے وہ کہتی ہیں کہ فتبینت العبرت بشوائے نور وجہ ہی حضور جب آنگن میں آتے تھے کمرے میں آتے تھے اندھارے ختم ہو جاتے رجالے ہو جاتے جس دائی کے پاس گئے ہیں وہ بھی کہتی ہیں ماں کنہ نہ من من اخذ نہ ہو جب سے یہ ہمارے گھر آیا ہے نا ہمیں دیا جلانے کی ضرورت پیش نہیں آیا قاضی صلی اللہ پانی پتی تفسیر مذہرے میں لکھتے ہیں کہ رت حلیمہ سادیہ سے باقاعدہ عورتیں پوچھنے آئیں کہ تُو اتنی امیر ہو گئی ہے بڑے بڑے امیر گھرانے جب رات کو سوتے ہیں تو چراغ وہ بھی بجا دیتے ہیں آج بھی واپڑا والوں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بطی بند کر دو بل بڑا آئے گا اس وقت بھی تھا کہ تیل بڑا جلے گا رات کو چراغ بجا دیتے ہیں اتنے جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں تو کتنی امیر ہو گئی ہے تیرا چلاغ رات کو بھی جلتا رہتا ہے؟ تو حلیما سازیا نے کیا کہا کہا ہاں میں امیر ہو گئی ہوں ہاں میں جس کے پاس محمد ہو وہ غریب نہیں ہوتا وہ امیر ہوتا ہے تم امیر ہو میں امیر ہوں مسلمان امیر ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی امیر ہیں یہ تو ये قیامت کے نہ پتہ جلے گا غریب کون تھا اور امیر کون تھا اللہ اکبر کہا تو بڑی امیر ہوگی ہے کہا ہاں اللہ اکبر بھاگ جاگ پڑے نا حلیمہ سازیہ کے حلیمہ دا چھپر خجوری دے تھلے حلیمہ دا چھپر خجوری دے تھلے ہوراں بچھالے نوری مسلے فرشت و عرش تک پہ گئی دعائی حلیمہ نے لٹلی خدا دی خدائی ہر طرف شور ہے وہ سارا دن تو سہراؤں, تو سہراؤں میں گھوم لیتی تھی جب بھوک لگتی تھی لبوں تھی کو چوم لیتی آو تھی آو تھی آو جاگ, جاگ گئے وہ کہتی ہے ماں کنہ نہ من یو من اخذ نہ جب سے یہ گھر میں آیا ہے نا ہم نے دیا ہی نہیں جلایا ہم نے توڑ دیا دیا ہم نے بتیاں توڑ دی ہیں ہم تیل کبھی دکان سے نہیں لینے گئے م م جب سے یہ گھر آیا ہے گھر میں روشنی آ گئی گھر میں اجالے آ گئے رات جو تمہیں میرے گھر سے نکلتا ہوا نور نظر آتا ہے وہ کسی دیئے کی روشنی نہیں ہے وہ سراج منیر کی روشنی ہے اور کسی کمرے میں اندھیرا ہوتا وہاں کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی تو وہ حضور کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کمرے میں لے جاتا یہ کسے کہانیاں نہیں ہیں یہ محض اعتقادی نہیں ہے یہ حقیقت ہے حضرت یوم ام المؤمنین کہتی ہیں اللہ اکبر صحابہ بھی کہہ رہے ہیں ابھی بھی ہی بھی بھی اپ سن رہے تھے روایت کل قمرہ لیلۃ البدر لم ارا قبله ولا بعده مثلہ کوئی کہہ رہا ہے کوئی یوں بول رہا ہے کہ وہ تو نور ہیں جستذاؤ بھی مہندل جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے ماں کہتی ہے میری گود میں نور آیا بیوی کہتی ہے میرے حجرے میں نور نور اتا تھا سیاابی کیا کہہ رہا ہے کل کمر نور تھا ہاں ہاں سیابی بھی نور ہے اہلیہ بھی کہہ رہی ہے نور ہے ماں بھی کہہ رہی ہے نور ہے خدا بھی کہتا میں نور بن کے آیا ماں کہتی ہے میری گود میں نور آیا دائی کہتی ہے میرے ویڑے میں نور کھیلتا رہا زوجہ کہتی ہے میرے حجرے میں نور رہتا تھا صحابہ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں نور چلتا تھا اگر کوئی کہ مجھے نظر نہیں آیا چودہ سال بعد کہے، اسے کہا جائے گا بے وقفے یا پھر خدا کی جو کہا نبی کی ماں نے جو کہا نبی کی زوجا نے جو کہا صحابا نے جو کہا خود خدا نے اور جو کہا مستفا نے اب اس کو نظم کیا بریلی کے شاہ نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل میں بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب اللہ حکبر ہر سمت ہی نور ہی نور ہے گھر میں بھی نور باہر میں بھی نور انگلی اٹھائیں تو چاند رقص کرتا ہے لاؤ تو صحیح پتہ نہیں تم نے کس کو دیکھا ہے خطیب السلام فرمایا کرتے تھے نے حلیمہ کی بکریوں سے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے سے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا ارے ناداں تو نے مطلب کو مقید کر دیا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا اقبال نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے تو یوسف کو کنان کے کوئے میں تو دیکھا ہے مصر کے تخت پہ کیوں نہیں دیکھا تو نے مکے کی گلیوں میں چلتا تو دیکھا ہے سدرہ کی روشوں پہ چلتا کیوں نہیں دیکھا تو نے کھانا کھاتے تو دیکھا ہے لیکن کئی کئی دن بغیر کھانے کے مصطفی کو گزارہ کرتے کیوں نہیں دیکھا تو نے نکاح کرتے تو دیکھا ہے لیکن مالک کے قرب ناز میں ایسی ایسا تجدد پیدا ہوتا ہے کہ جبریل بھی پیچھے رہ جاتے ہیں کوئی فلک تے رہ یاد گیا کوئی جاسدرات ہار گیا کوئی لاؤ تو صحیح ایسا زمانہ ڈھونڈے سانی تو بڑی چیز ہے سایا نہ ملے گا ایسا ہے ہی کوئی نہیں کسی ماں نے جنم ہی دیا حسان بن ثابت فرماتے ہیں دیکھا کہ دیکھتا کیسا کیسے دیکھتی میری آنکھ ایسا تو پیارا کسی نے جنم ہی دیا کسی ماں نے جنم ہی نہیں ہے خدا نے سچائی پن ہے جے وچ محمد نو ٹالیا سی اللہ اکبر آمنا کا گھر روشن ہو گیا بات سمجھ آ رہی ہے لطف بھی آ رہا ہے اور لمحے بھی نور کے ہیں چھم چھم برسات برس رہی ہے انوار اتر رہے ہیں وہ گھڑیاں آنے والی ہے جب میں اور آپ کھڑے ہوں گے اور کیا پڑیں گے جس سوہانی گھڑی چمکہ تیبا کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام ان بچوں پہ جب پھول برس رہے تھے رب نے فرش پر آمنا کے گھر میں سویرا کر دیا فرماتی ہیں ستارے جھک کے میرے گھر کے قریب آ گئے اللہ اکبر اور پھر کیا ہوا کہ جوان جوان عورتیں میرے گھر میں داخل ہوئی جیسے ابد المناف کی بیٹیاں ہوں اور میں گھبرائی انہوں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے میرا نام ہوا ہے یہ حضرت آسیہ ہیں یہ حضرت مریم ہیں تیرے بیٹے کی ولادت کے موقع پہ تمہیں مبارک دینے آئی ہیں کہتی ہیں پھر اس کے بعد ایک دودھ جیسا سفید اور برف جیسا ٹھنڈا مشروب مجھے پلایا گیا پھر اس کے بعد مجھے پتا نہیں کیا ہوا جب میری آنکھ کھلی تو میری گود میں ایک بچہ مسکر رہا تھا پا. اس کے چہرے سے نور کی لاٹے نکل رہی تھی ایسا میں نے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی موکھ چاند بدر شاہ شانی ہیں زیادہ ذوق لے لو اس پہ حد کر دی گلڑے کے تاجدار نہیں اللہ جی یہ آمنہ دیکھ رہی ہیں موکھ چاند بدر شاہ شانی ہیں متھے چمک دی لاٹ نورانی ہیں کالی زلفت اکھ مستانی ہیں مخمور اکھی ہن مد بھڑی ہیں ایسا دیکھا ہی نہیں میں پھر وہی کہہ دوں کہ جھگڑا نہ کرتے جانے مانگتے لوگ اس لیے بحث کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا جنہوں نے دیکھا وہ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنگ کے راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تے نکاب اٹھاوے تے جے او نکلے شہر کرن سارا گلشن سیس تا واوے تے ھرتی لف لف جاوے جے ہت پھلا وچ رکھدا ہت پھلا تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے خلط اذن مولا ای دنیا کوئی جان بچاوے بچا سکتے ہیں جان آپ بچا سکتے ہیں جان یہ کیوں مستی ہے رات بیت گئی ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے ٹھنڈی ہوا گزر رہی ہے لیکن کیا ہو گیا آپ کو ایک آدمی بھی نہیں اٹھ رہا کیا ہو گیا خلک عہدے نے مو دنیا خلک عہدے نے اللہ اکبر. تو تجے میرا یار نہیں ڈٹھا علم خدا نے اتنا اکلا بچ نہ آ دیتی او تے خانہ خوب سجن دیاں اکیاں نے جی کے سرائیاں رکھیں جے او کھولے پیچ زلف دے راہی راہ پل جاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے آزم ایڈا سوڑا ماہی سانو کدر نظر نہ آوے اب بریلی کے تاجدار بھی بول اٹھے بل بلے باغ مدینہ چہکنے لگے اللہ اکبر آلہ حضرت کیا بولے باد سبا چلنے لگے کہا بل نے ان کو گل کہا بولو بولو, بولو نہیں بلبل کی پرواز پروازی ہے اللہ اکبر اعلیٰ حضرت حد کر دیتے اور جب بھی بولتے ہیں حد کر دیتے ہیں میں کل ہی کہاں بیان کر رہا تھا بات کوئی بن گئی اعلیٰ حضرت کا جی چاہا کہ محبوب کی زلفوں کو رات کہوں ہر شاعر کہتا ہے نا محبوب کا کی ظلفیں رات جیسی ہیں گٹا جیسی ہیں اور اس کا چہرہ چاند جیسا ہے دن جیسا ہے وہ آپ شیرازی نے کہا فروغ چہرہ زلفت رہا چراغ, چراغ جلا کے دل لوٹ رہا ہے کیسا بہادر چور ہے کہ رات کو چراغ جلا کے لوٹ رہا ہے محبوب کے چہرے کو شاعر دن کہتے ہیں چراغ کہتے ہیں اور زلفوں کو رات کہتے ہیں آلہ حضرت کا جی بھی مچلا کہ میں بھی کہوں اپنے محبوب کی زلفوں کو رات پھر حوصلہ نہ پڑا کہا نہیں رات بڑی کالی ہوتی ہے لوگ رات سے ڈرتے ہیں میں رات نہیں کہتا لیکن کہا نہیں کہنا بھی ہے لوگ کہہ رہا ہے شایر شائرانہ مزاج کہہ رہا ہے کہو پھر آل حضرت نے کہہ دیا رات کو بھی میں لیلت لیل, لیل, لیل کہتے ہیں آل حضرت نے بھی رات کہنا چاہا لیکن رات نہ کہہ سکے کیا کہا لیلت القدر میں مطلع فجر حق کہا رات نہیں کہتا لیلت القدر کہہ دیتا ہوں. کہنا راتا لیکن عام رات نہیں کہتا قدر میں مطلع فجر حق حضور جب اپنے بال سنبھالتے تھے نا تو حضور بالکل درمیان میں مانگ نکالتے ذرا تصور کرے مدینے کے چاند کا اللہ اکبر بڑے خوبصورت ہوں گے بڑے حسین ہوں گے لیکن میرے حبیب کی پائے خاک جیسے بھی نہیں ہے اللہ اکبر حضور علاد اسلام کے خاکے پاج سے بھی نہیں ہے بڑے بڑے ہوں گے بڑے بڑے جمیل ہوں گے بڑے بڑے محبش ہوں گے بڑے بڑے زہرا جمال ہوں گے لیکن جو حسن اللہ نے اپنے حبیب کو دیا کسی کو نہیں دیا جب مانگ نکالتے تھے اکبر درمیان میں تو لگتا تھا ستارے چمک رہے اللہ اکبر کبھی آپ نے دیکھا صبح کو جب تڑکا ہوتا ہے تو اس وقت کو پھٹتی ہے کالی رات کے اندھیرے میں افق سے جب پھٹتی ہے آلہ حضرت نقشہ کھینچا <تصفح> کہا حضور یہ جو آپ مانگ نکالتے ہیں ایسا لگ رہا ہے جستا لیلہ تل قدر میں پو پھٹ رہی ہو لیلہ تل قدر میں مطلع فجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام مانگ کی استقامت پہ اللہ اکبر حضور کی ظلفوں کو اللہ اکبر رات کہہ دیا لیکن عام رات نہیں لیلہ تل قدر کہا تو بات ہے آلہ حضرت جب بھی بولتے ہیں حد کرتے ہیں سخن شائدی شہر یار اپنی جگہ نات کہنے کو احمد رضا چاہیے آلہ حضرت بولے بل بل نے گل ان کو کہا کمرین سروے بات آپ بھولے نہیں کہاں سے بات چل رہی ہے جب حضرت آمنہ کی پہلی نظر رخ محبوب پہ پڑی اللہ حکم تصبر جمالیں آمنہ کی آنکھیں حضور کو دیکھ رہی ہیں بیٹا تو کوجہ بھی وہ ماں کہتی ہے میرے لال جیسا کوئی نہیں اس ماں کے صدقے جس کا بیٹا محمد ہے ہماری ساری عبرویں عزتیں ابواہ کی اس مٹی پہ قربان جس میں مصطفیٰ کی ماں آسودہ خاک ہے پہلی نظر پڑی اللہ اکبر اعلیٰ حضرت بولے بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جانفیزا حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اللہ اکبر اب میں اپنے پیر کی کہانی سنا ہوں وہ کہتے ہیں ملدہ نئی محمد ورگا اللہ. ساری وچ خدائی اس, اس تصویر دورانی کولوں غیران رمز اللہ. نہیں پائی ایسا, ایسا چہرہ ایسا جمال حضرت عامنا فرماتی ہے جب اللہ اللہ. میں نے دیکھا, دیکھا. تو میری گود میں ایک خوبصورت بچہ تھا اس کا چہرہ چمک رہا تھا اذا سروا استنارہ وجہ ہو حضور علیہ السلام جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا پھر کیا ہوا پیدا ہوتے ہی اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ لیا اور سارا آسمان کی طرف اٹھایا اللہ اکبر اور پھر مٹی کی مٹھی ہاتھ میں بھری ایک دن کا بچہ ہے لوگوں ایک دن کا بچہ نہیں بات کچھ اور ہے یہ ولادت ہو رہی ہے خلقت کو بڑی پہلے کی ہو چکی ہے آتے ہی مٹھی خاکی بھری دیکھا آسمان کی طرف علماء کہتے ہیں مٹھی اس لیے بری لوگوں کو بتایا دیکھو لوگو یہ زمین ہے آج کے بعد اس پہ محمد کا قبضہ ہے اللہ اور آواز اٹھائی تھی ساتھ محمد اللہ جمی مباد کو مبادو ہر زمین پہ مستفی کا قبضہ ہو گیا مشرق والے جانور پرندے مغرب کو دوڑ پڑے اور مغرب والے مشرق کو دوڑ پڑے اور ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک و مصطفیٰ آگئے گئے آآ یار آآ پرندے دوڑیں اور مبارکیں دیں تو ہم نہ دیں ہم نہ جھومیں ہم نہ اظہار محبت کریں اللہ اکبر شرق کے پرندے غرب کو دھوڑ پڑے اور غرب کے پرندے شرق کو دھوڑ پڑے اور آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک و مبارک کو وہ آگیا جس کے آنے کا انتظار تھا وہ جس کے ذکر پر داود نے نغمہ سرائی کی وہ جس کے نام پر شاہ سلیما نے گدائی کی دلے میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے لبے عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے جو بن کے روشنی پھر دیدائے یاقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا نہ دانماں گلے خنداں چیرنگ و بودارت کہ مرغے ہر چمن آر زوئے ادارت اللہ, اللہ اکبر اللہ, اللہ کے حبیب صلی اللہ وسلم وآلہ وآلہ پہ اکبر کبیرہ یہ لفظ بھی کتب میں آتے ہیں اور کتب میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہا رب حبلی امتی اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے اللہ اکبر میری امت کا معاملہ میرے لے کے پہلوں میں غمِ امت ناد آرائے امتی, امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے حضور امتی امتی کہتے ہوا ہے ساری زندگی امتی امتی پکارا غارِ سجدہ کے نوکیلے پتھروں پہوں پہشانی رکھ کے رب ہملی امتی کی صدایں لگائی اور حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں جب میں نے حضور کو لاحت میں اتارا وقت آخر تو میں نے کفن کی تنیاں کھولیں تو لب جنبش میں تھے میں نے کان قریب کیا دیکھوں تو سید اب کیا کہہ رہے لیکن جب کان قریب کیا تو وہی نغمہ تھا جو ساری زندگی لاپتے رہے رب حبلی امتی اللہ میری امت کو میرے سپرد کر دے جس کے لب پہ رہا امتی امتی, امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کہ یاد نبی میں ہوں حاضر تیری چاکری کی تو ایک ہے خلقت تو ایک ہے خلقتِ مصطفیٰ اور ایک ہے ولادتِ مصطفیٰ اور پھر جس سال حضور آئے نے اس سال کا عربوں نے نام رکھا یہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ جس سال حضرتِ خدیجت القبرہ اور حضرت نبی رحمت کے شفیق چچا انتقال کر گئے اس سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا کیونکہ ہجری کا آغاز حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا پہلے سالوں کے نام رکھتے تھے اب جس سال حضور پیدا ہوئے اس کا ایک نام ہے عام الفیر لیکن اس کا ایک اور نام, کیا نام رکھا نے سال کیا نام ہے خوشیوں اور چاؤں کا سال کیوں رکھا یہ نام اس لیے انہیں تو نہیں پتا تھا کہ حضور آئے حضور کی ولادت کا تو پتا تھا لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ نبی ہیں اور جنہوں نے رکھا وہ امتی نہیں تھے ماننے والے نہیں تھے پھر کیوں رکھا انہوں نے اس نام کا اگر میں کہوں آج چاہ کا دن ہے خوشی کا دن ہے تو یہ ہے کیونکہ میں آقا کو مانتا ہوں پھر اگر پتہ ہی نہ ہو کوئی کہے تو پھر وجہ کوئی اور ہوگی تو انہوں نے اس سال کا نام رکھا سانت الفرح والابتحاج علماء کہتے ہیں کیوں رکھا اس لیے رکھا کہ درختوں پہ پھل زیادہ آیا جس سال حضور پیدا ہوئے چشموں کا پانی بڑھ گیا چراغا جانوروں کا دودھ بڑھ گیا عرب کے لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے لیکن جس سال حضور کی بلادت ہوئی ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوا آج بھی جس شخص کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو علماء ما کہتے ہیں خلوص نیت سے کہے اے اللہ مجھے بیٹا دے دے میں تیرے رسول کا ملاد کرواؤں گا اللہ بیٹا ہی گا. نیت اس کی خالص ہو اللہ اکبر تو ہر گھر میں بیٹے پیدا ہوئے جہاں بھی پیدائشی بیٹے ہی پیدا ہوئے تو اس سال ہر گھر میں خوشی تھی غم قریب نہیں آیا اس لیے نام رکھا سانت الفرح ابتحاد یہ خوشیوں اور چاؤں کا سال ہے نا گہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی نا گہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے, پتے پر جوانی آ گئی آج زانو ازل نے صبحوں پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی مخض نے قدرت کے امی پیدا ہوئے غل ہوا دنیا میں ختم المسلی پیدا ہوئے محمد مستفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی گلی گلی روشن ہو گئے ہر گھر میں اجالا ہو گیا وہ کہانی لمبی اگر میں چھیڑ دوں کہ حضرت علیما سعدیا کیسے آئی اور پھر حضور نے وہ سب کپڑا کیسے ہٹایا اور نور کی لاٹ آسمان تک کیسے گئی اور پھر پھر کو پکڑ کے سے کیسے اور لگایا اور حلیمہ کی بیٹی شیما حضور کو لوریاں کیا دیا کرتی تھی وہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی میں تیسری بات پہ عرض کرنی ہے تو پہلا مقصد پہلی چیز تخلیق مستعفی اور وہ کب ہوئی جب وقت کا تائید اور تشخص نہیں تھا دوسری ولادت مصطفیٰ اور ولادت بارہ ربیل اول کی سہانی گھڑی جب صبح صادق طلوع ہو رہی تھی دن اور رات کے سنگم میں حضور پیدا ہوئے چونکہ رات کی خواہش تھی حضور میرے دامن میں آئے اور دن کی آرزو تھی کہ میرے دامن میں آئیں اور اگر رات کو آ جاتے دن محروم رہتا دن کو آتے رات محروم رہتی تو حضور تو رحمت اللہ عال اس لیے دن جا آ رہا تھا رات جا رہی تھی جہاں دونوں کا ملاپ ہو رہا تھا وہاں مصطفیٰ جلوہ گر ہو گیا اللہ واقعہ گڑی تھی عام الفیل واقع صاحب فیل کے پچپن دن بعد حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہو گئے یہ ہے حضور کی ولادت اور حضور کی ولادت کی خوشی لوگوں نے کی اور جس جس نے بھی حضور کی ولادت کی خوشی کی اللہ نے اس کو محروم نہیں رکھا اور وہ آپ او سے او سنتے آئے ہیں اس کو دو کے وقت چاہیے کہ ابو لہب نے بتیجا سمجھ سمجھ سمجھ کو دو آزاد کیا کے سمجھ سمجھ آزاد کیا, دو کیا دو نبی تو نہیں کیا بس اتنے میں آزاد اور ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی ملتا تھا عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے میں یہاں آیا تھا دو تین بجے اور یہاں طالب علم یہاں ہی سوئے ہوئے تھے کوئی سٹیج پہ سویا ہوا تھا کوئی یہاں چار پائی پہ سویا ہوا تھا کچھ کمرے میں وہاں سوئے ہوئے تھے اور میں نے اپنے ساتھیوں दे کو طالب علموں کو کہا تھا کہ یہ کسی شخص سے کرانی یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے طالب علموں نے میرے پیر بھائیوں نے اپنے ہاتھوں سے جگہ صاف کیا اور اس وقت میں میری کیفیت میں ایک وجب تھا اور میں دل میں سوچ رہا تھا جس نے انگلی ہلائی اللہ اس کو شہد دیتا ہے اور جو شام سے رات تین بجے تک مانجا پھیرتا رہا تصور تو کرو مالک اس کو کیا عطا فرمائے گا تو حضور کے آنے پر جو خوشی کرے بلکہ نبی کے ساتھ جو بھی محبت کرے اللہ اس محبت کو ضائع نہیں کرتا علماء نے لکھا ہے جس جس دائی نے حضور کو دودھ پہ لائے اللہ نے بعد میں اس کو ایمان دے دیا اللہ جس نے بھی جس نبی کے ساتھ, نبی کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کیا اس کو ضرور صلاح ملا دیکھو ابو جہل ابو لاہب اس نے گو مخالفت کی لیکن چونکہ ولادت کے آنے کی خوشی اس کو ہوئی اور بتیجہ سمجھ کے خوشی کی اللہ نے پھر بھی محروم امام ابو شامہ کہتے ہیں جو بتیجہ سمجھ کے خوشی کرے خدا اسے محروم نہیں رکھتا اور جو نبیوں کا سردار سمجھ کے خوشیاں منائے سادی کا قلم تڑپا وہ کہتے ہیں دوست آرہا کجا کنی محرون تو کے بعد دشمنہ نظر داری جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو یاروں کو کتنا دے گا پیاروں کو کتنا دے گا اور علمان اس بات کی تصریح کی ہے اور میں مثال آپ کو قرآن مجید سے پیش کر سکتا ہوں کہ جب صندوق کھولا درائے نیل کی موجوں سے پکڑ کے تو فیرون کی بیوی جس کا نام آسیہ تھا اولاد کی دولت سے محروم تھی اس نے جب صندوق کے اندر ایک مسکر ہوا بچہ پایا اللہ کا ہر نبی خوبصورت ہوا ہے کوئی نبی بدسورت نہیں ہوا ہر نبی سونا ہے ہر نبی خوبصورت ہوا ہے جب دیکھا تو بے ساختہ اٹھی. یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے فرون بھی پاس کھڑا تھا اس کو توفیق نہ ہوئی اللہ نے حضرت آسیہ کو یہ سعادت دی کہ ان کو ایمان عطا کر دیا اور وہ مومنہ عورتوں میں سے ہیں بلکہ ان کو یہ اعزاز بھی ملے گا قیامت کے دن سیدہ مریم بھی اور حضرت سجدہ آسیہ سلام اللہ علیہ ماں یہ دونوں خواتین قیامت کے دن جنت میں میرے رسول اللہ کے نکاح میں آئیں گے ان کو یہ بھی اعزاز دوسرا اعزاز یہ بھی ملا تو انہوں نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایمان دے دیا علماء ما کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں اگر فرون بھی کہہ دیتا کہ ہاں میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے خدا یہ نہ دیکھتا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے وہ یہ دیکھتا اس نے میرے نبی سے پیار کیا ہے اللہ اس کو بھی ایمان عطا کر دیتا اور ایک واقعہ میں صیرت کا آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں ہندوستان میں صرف ایک صحابی ہے۔ اور اس کا نام ہے رتن, رتن واقعہ اس طرح ایجاب ہوا ایجاب رتن تاجر, تاجر تھا اور ایجاب تجارت ایجاب کی غرض سے ایجاب حجاز ایجاب گیا حجاز مقدس وہاں جب پہنچا تو حرم کے قریب ایک گہری کھائی تھی اس کے پار کچھ بچے لگے ہوئے تھے ایک بچہ عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھائی کے اس سمت ہی انتظار میں تھا کہ میں کھائی کو کیسے عبور کروں رتن نے یہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے گزرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کو اٹھایا گود میں اور کھائی سے پار لگا دیا اس بچے نے اپنے عربی لہجے میں کہا جزاک اللہ ہوتا ایسی مٹھاس تھی لفظوں میں کہ شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوتی اللہ اکبر رتن ساری زندگی ان لفظوں کو نہیں بھول سکا اس نے جو جملے کہے تھے اس نے جس لہجے میں بات کی تھی خیر وقت گزر گیا تجافت چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ گیا۔ ایک دل مکان کی چھت پہ لیٹا ہوا ہے رتن اس نے کیا دیکھا کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور زمین پہ آ گیا۔ گھبرا کے شاید قیامت آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا چاند دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ سبحان اللہ جڑ پریشان تھا یہ کیا ہوا یہ منظر اس نے ہندوستان میں دیکھ دی کچھ عرصے کے بعد عرب سے کچھ تاجر جو یہاں عرب گئے ہوئے تھے واپس پلٹے انہوں نے کہانی سنائی کہ مکے میں ایک چاند چڑھا ہے جس نے چاند کو قدموں میں بلایا ہے انہوں نے ساری کہانی سنائی رتن کے دل میں شوق پیدا ہوا اس کی زیارت کر کے آؤں اور وہ نبی ہے اس پر ایمان لاؤں گھر سے چلا سفر کرتا کرتا پہنچا سہنے حرم میں جب داخل ہوا حضور سے کے ساتھ سہنے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے یہ آگے ملنے کے لیے آقا مسکرا پڑے اور فمایا ندی کیا تو رتن ہندی ہے کالا نام عرض کی حضور ہاں میں رتنے ہندی ہوں لیکن آپ کو کس نے بتایا ہے کہا جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے اب اگلی بات سنیے اب غتن کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں آقا قریب نے فرمایق قریب آجا میں تیرے لئے بیٹھا ہوں تجھے یاد نہیں بچپن میں ایک بچے کو تُو نے کھائی سے پار لگایا تھا وہ بچہ اب تیرے سامنے موجود ہے اور تُو نے مجھ کو اس کھائی سے پار لگایا تھا آج میں کلمہ پڑھا کہ تجھے جہنم کی کھائی سے پار لگانا چاہتا ہوں ایمان کی دولت سے مالا ہوا. مال ہوا نبی سے جو پیار کیا گیا ہے کبھی رائے گا۔ یہ جو کہتے ہیں اگر آپ کو ٹھنڈ بھی لگ گئی نا سردی میں تو پھر بھی رائے گا نہیں جائے گا اللہ حکمر یہ نبی سے پیار ہے یہ محبت ہے اور نبی کا نام سن کے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کلیجے کو تو نبی سے کیا گیا پیار رائے گا نہیں جاتا تو حضور کی ولادت پر جن لوگوں نے خوشی کی اللہ نے ان کو نوازا جو خوشی کرتے ہیں ان کو اللہ نوازے گا جو خوشی, خوشی کریں گے اللہ ان کو بھی نوازے گا کیونکہ اس کا قانون جو ہے وہ تمام کے لیے یکساں ہوتا ہے جو ماضی میں بحال میں اور استقبال میں ایک جیسا, جیسا اس کا قوانین مصطفیٰ دوسری چیز ولادت مصطفیٰ اور ولادت کی باتیں اتنی لمبی ہو رہی ہیں کہ اگلا مضمون جو ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اب اس کے لیے بڑا تھوڑا وقت میرے پاس موجود ہے لیکن کچھ باتیں میں ضرور گوش گزار کروں گا تیسرا کام تیسری چیز ہے بےسط مصطفیٰ حضور کو جب, جب, جب, جب, جب, جب, جب بحثیت نبی مبوس کیا گیا وہ ہے بےسط مصطفیٰ یہ بھی ربی الاول کا مہینہ تھا وہ میں خاکے میں ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا جب حضور علیہ السلاۃ والسلام پہ جو ہے وہی کے آثار ظاہر ہوئے اور آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا پھر اعلان کیا اور حکم ہوا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں پہلے ان کو ڈراؤ ان کو بلاؤ حضور نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا حضرت علی رضی اللہ تعالی اسلام کی دولت سے جب مالا مال ہو گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالی عنہ مالا مال ہو گئے یہ قریبی لوگ تھے حضور ان کو دعوت دین دی پھر کیا ہوا کہ ایک دن پھر دعوت عام کی سارے قریش کو بلایا بنو ہاشم کے لوگوں کو بلایا اور بلا کے ان کو دعوت دینا چاہی حضور نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا لنگر کا انہوں نے لنگر کھایا کھانا کھایا اور بادشن بغیر چلے گئے حضور نے اگلے دن پھر حضرت علی سے کہا کہ تم دوبارہ دعوت کرو حضور کل تو کھانا کھا کے چلے گئے تھے کہا اب کھانا بعد میں رکھیں گے پہلے اپنی سنائیں گے کبھی <تصح> ایسا ہوتا ہے نا جو کچے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے لنگر بعد میں رکھا جاتا ہے اور جو پکے ہوتے ہیں ان کو چاہے شام کو کھلا لو وہ ساری رات نہیں جاتا جا جا جا جا جا جا جا جا کیونکہ وہ لنگر کھانے کے لیے نہیں آئے, آئے وہ نبی کے میلاد کا لنگر لینے کے لیے کچے تھے نا بلکہ تھے آقا کریم نے ان کو بٹھایا بٹھایا اور بتایا پیغام سنایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں کوئی اس مجمع میں جو میری مدد کرے میری نصرت اور آنت کرے تو سب خاموش تھے حضور نے پھر کہا، پھر پھر پھر کہا پھر سب پھر کہا پھر سب پھر کہا، پھر سب, پھر سب تاریخ بتاتی ہے ایک بچہ تھا اس مجلس میں جس نے جو کمیز پہنی ہوئی تھی اس کی دو جیبیں تھیں اور ایک سے کھجورے نکال کے کھاتا دوسرے میں گٹلیاں رکھتا اور اس نے اتنے زور سے اپنے بازو اونچے کیے کہ کمیز پھٹ گئے اور اس نے کہا اس بھرے مجمع میں میں اعلان کرتا ہوں اس نبی پہ جان و دل قربان کرتا ہوں پھر خیبر کا مارکا ہو یا بدر کا مارکا اہد کی لڑائی ہو یا ہنین کی لڑائی اس بچے نے وہ بچا اللہ اکبر اس بچے سے پھر کوئی کافر نہیں بچا اس نے پھر حد کر دی پھر اس کے ہاتھ میں زلف کار لہراتی رہی پھر اس کے بچوں نے آگے نبی کے دین کو بچایا نبی کے دین کے لیے اس کے بچوں کے بچوں نے اپنے بچے وار دیے اور پھر اللہ اکبر یہ سلسلہ چلتا رہا صاحبوں نبی علیہ السلام کی بیست کے اعلان کے بعد جس نے بھی حضور علیہ السلام کی اعانت کی مدد کی حضور علیہ السلام کے اس اس, اور اس مشن کے لیے اپنا آپ پیش, پیش کیا بتاؤ اللہ اس کو اللہ کتنا ثواب دے گا جو صرف آنے کی خوشی کرتا ہے اللہ اسے محروم نہیں رکھتا نبی آئے ہیں جو اس مقصد کے لیے جان لڑا دیتا ہے اور اپنے شب و روز اس مقصد کے لیے گزارتا ہے تو اس کو اللہ کیا آتا فرمائے گا میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں الفاظ کے کالب میں اس مرتبے کو بیان کر سکوں جو حضور کے دین کے کام کرنے والوں کو اللہ عطا کرتا ہے علم کے حوالے سے یہ ایک دین کی خدمت کا ایک پہلو ہے آپ نے سنا کہ اولا ماں کے قدموں کے پاؤں تلے قدموں تلے فرشتے پر بچھا جا. اور ایک ایک حرف پہ ان کو کتنا کتنا ثواب ملتا ہے یہ ایک شعبہ ہے ایک کام ہے دین کے کئی جو صرف علم حاصل کرے گئی جس نے کسی عالم دین کے ساتھ مسافہ کیا وہ ایسا ہے جس طرح اس نے میرے ساتھ مسافہ کیا یہ چھوٹا اعجاز ن... نہیں ہے بہت بڑا اعزاز ہے یہ علم کی وجہ سے اس کو اعزاز ملا صرف ایک شعبے پہ اور جو دین کے ہر شعبے میں کام کرے جو دین کے فروغ کے لیے دین کے احیاء کے لیے دین کو گھر گھر پہنچانے کے لیے کام کرے اس کو جو مالک اجر دے گا اور پھر اس دور میں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب وہ کام زیادہ ہو اور مزدور تھوڑے ہو ایک کیفیت یہ ہوتی ہے اور کبھی ہوتا ہے کہ کام کے دن نہیں ہوتے لیکن مزدور زیادہ ہوتے ہیں اس وقت اڈے پہ مزدور لینے جاؤ نا تو سو روپیہ مزدوری پر ہے پر تو لوگ اسی پہ, پہ بھی آ جائیں گے کیونکہ کام تھوڑا ہے مزدور زیادہ, دول زیادہ, دول زیادہ ہیں اور جب کام زیادہ ہو مزدور مزدور ہوں دول دول تو مزدور تھوڑے ہو تو پھر وقت دول اس وقت پھر مزدور کی مرضی پہ جو ہے وہ سلا ملتا ہے مزدوری ملتی ہے آج کام زیادہ ہے مزدور تھوڑے آج نبی کے دین کا کام زیادہ ہے اور مزدور بہت تھوڑے ہیں خال خال نظر آتے ہیں آج اگر کوئی نبی کے دین کی مزدوری کرے گا پھر اس کی مرضی کے مطابق خدا نواز دے گا اللہ کہے گا جو مانگنا ہے مانگ لے میں تیری جھولیاں بھر دوں گا. آج نبی کی بیست وہ ایک الگ مضمون تھا چونکہ میرے سے وہ مضمون رہ گیا ہے اب وقت کی میں میرے پاس اتنی نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں آخری چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا نبی علیہ السلام جو مبوس کیے گئے ایک تو نبی کے منصب تھے اور نبی کے فرائض تھے کہ نبی نے کیا کرنا تھا امت کو کیا دینا تھا حضور نے جو دینا تھا اس کو حق ادا کر دیا وہ ایک لمبی طویل فرست ہے کہ کیا کیا ذمہ داریاں تھیں نبی کی اللہ نے کیا لگائی اور نبی نے کہاں تک ان ذمہ داریوں کو پورا کیا وہ ایک بات ارض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا دوں اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے حجت الوداع کے موقع پہ ایک لاکھ چوالیس ہزار کا مجمع حضور کے سامنے تھا یہ حضور کی 23 سالہ کی محنت ہے۔ اللہ اکبر 23 سال میں پہلے 40 سال بھی شامل ہیں کیونکہ کردار ان 40 سالوں میں پیش کیا پھر اس کردار کو اپنی نبوت کی گواہی بنایا اور پھر 23 سال محنت کی اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دین رکھا 144000 حج پہ تھے جو گھروں میں تھے ان کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے۔ آقا کریم کی کمائی اپکا کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ حضور نے سیابا سے مخاطب ہو کے کہا کہ کہ میں نے مالک, مالک, مالک, مالک نے میرے ذمہ جو کام لگایا تھا میں نے اس کام کو ادا کر دیا وہ پیغام مائے جو میں تمہیں پہنچانا تا تا تھا کیا میں نے پہنچا دیا اللہ حکبت نے جو چیز حقیقت ہو وہاں بندہ بیک زبان ہو جاتا ہے ورنہ کوئی کہے اس کے کہنے پہ باقی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں لیکن جو حقیقت ہو اس حقیقت کا انکار نہیں ہوتا سب نے بیک ہو زبان ہو کا حضور اپنے حق ادا کر دیا انہوں نے دیکھا تھا اس دین کے لئے نبی علیہ السلام کبھی طائف کے بازاروں میں کھڑے ہیں کبھی ظلمجار کی منڈی میں کھڑے ہیں کبھی اکاز کے میلے میں کھڑے ہیں کبھی اللہ کے حبیب مکہ کی طرف آنے والے راستوں میں کھڑے ہیں کبھی حج کے موقع پہ لوگوں کے اندر جا کے ان کو پیغامیں دین دے رہے ہیں مصطفیٰ کریم کے لئے کبھی گڑے کھن رہے ہیں کبھی کانٹے ہیں کبھی یوجڑیاں ہی ڈالی جا رہی ہیں حضور می جنازاحوں پہ چل کے آنا ہوتا ہے انہی راہوں پر کانٹے بچھاتے ہیں حضور گھر سے نکلتے ہیں کانٹے اٹھاتے جاتے ہیں پیغام حق سناتے چلے جاتے ہیں کوئی لاؤ تو صحیح ایسا لوڈ سپیکر صحیح نہ ہو تو میں تقریر مختصر کر دوں مجمعا تھوڑا ہو تو میں بگڑ جاؤں لوگ سبحان اللہ نہ کہے تو میں ناراض ہو جاؤں مجھے تقریر کے بعد نظر نہ ملے نیاز ملے نذرانہ نہ ملے تو وہاں کا رخ نہ مجھے کھانا نہ دے میں ان کے 100 عیب گنواؤں یہ میرا اشتہار پہ نام چھوٹا ہے تو میں گلی گلی جو ان کی تدحی کروں کہ انہوں نے میری تجلیل کی ہے میں تو اشتہار پہ نام میں اس نام پہ لڑتا ہوں میں تو بات میں مٹھی گرم نہ ہو تو اس پہ لڑائی کرتا ہوں میں تو لوگ تھوڑے ہوں تو اس میں لڑتا ہوں میں تو مجمع صحیح ذوق والا نہ ہو تو میں کہتا ہوں آج تقریر کے لطف نہیں آیا میں تقریر کے لطف کو روتا ہوں نبی کانٹوں بچھے ہوئے کانٹوں میں کھڑا ہو کے تبلیغ کرتا ہے تو کیوں نہ کہتے ادا ون سہتا حضور آپ نے حق ادا کر دیا پھر پوچھا دوبارہ مالک نے میرے زمے جو کام لگایا تھا بتاؤ میں نے وہ کام پورا کر دیا کہ نہیں کر دیا پھر کہا ادا ون سہتا آپ نے حق ادا کر دیا اللہ اکبر پھر پوچھا اللہ پھر کہا اد یہ صحابہ کہہ رہے ہیں آج کا ایک مولوی جو گلی گلی جس کی کیسٹیں چلتی ہیں آج وہ کہتا ہے کہ نبی تو جزیرہ تل عرب سے باہر نہ نکلے تبلیغی جماعت والو تم پوری دنیا کے کونے کونے پہ جا رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں سنو نبی کو تم تو کافروں کو مشرق بناتے ہو یہ نبی ہیں مستفی کریم کو سارے صحابہ لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں دیتا حق نے حق ادا کر دیا حضور پھر آقا نے پوچھا تیسری مرتبہ پھر یہی کہا پھر مالک نے کہا میرے مالک مصطفیٰ نے کہا میرے مالک دیکھ ترے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں دیکھ ترے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں دیکھ ترے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں اور ساتھ ہی سورہ لعنصر اللہ والفتح لعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواج یا اليوم اکملت لکم دینکم یہ آیت کریمہ اتری تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہا کہ اب حضور علیہ السلام ہم سے رخصت ہوا جا رہے گا اور آقا کریم نے پھر آخری جو خطبہ حجت الویدا کے موقع پہ، جمل ارشاد فرمائے فرمائے لوگوں میں تمہیں نماز کی وسیعت کرتا ہوں دو کمزوروں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ایک بیوی اور دوسرے غلاموں کے بارے میں اور پھر حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا یہ جو پیغام میں نے تمہارے تک پہنچایا ہے اب اس کو آگے تم نے پہنچانا. اپنی میں پوری کر چکا اب یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پہ آگا. اب تم اس کو پہنچاؤ آگے پھر صحابہ نے پہنچانے کا انہوں نے بھی حق ادا کیا تابعین نے بھی حق ادا کیا ایک مجاہد گھوڑے کی باغ پکڑے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوا بڑھ رہا ہے دل آگے آگے پانی آ اس نے گھوڑے کی باگ کو کھینچا اور آسمان کی طرف دیکھے کہا میرے مالک میرے تو جذبے جوان تھے کیا کروں تیری زمین ہی ختم ہو گئی انہوں نے حق ادا کر دیا تبلیغ کا حق ادا کر دیا دنیا کے کونے کونے پہ, پہ پہنچے دیاں زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دھوڑا دیے گھوڑے ہم نے اس انداز کے ساتھ حضور علیہ السلاۃ والسلام آگے بڑھے اور حضور کے غلام پھر بعد میں آگے بڑھے اور پھر غلاموں کے غلام آگے بڑھے کہ انہوں نے اس دین کو دنیا کے چپے چپے پہ, پہ پہنچا دیا پھر وہ وقت بھی آیا کہ ہمارے عیاش حکمرانوں نے اس دین کو جس انداز سے لتاڑا اور دین کی قدرے جس انداز سے پامال کی اور پھر ہم ہمارا بیک گیئر لگ گیا اور آج ہماری جو حالت ہے آج ہمارا جو دکھڑا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے آج ربی الاول کی سہانی صبح ہے ہم نے تجدید عہد کرنا ہے نبی علیہ السلام کے جو فرائض تھے وہ تو حضور نے ادا کر دیے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اور حضور کے جو حقوق ہیں ایک والدین کے حقوق ہیں ایک شہ کے حقوق ہیں ایک استاد کے حق ہیں ایک رسول اللہ کے حق ہیں رسول اللہ کے حق, حق کیا ہے کہ حضور علیہلاۃ وسلام پر ایمان لایا جائے ایک حق حضور کا یہ ہے کہ حضور علا سلام پر ایمان لایا جائے اور حضور کی اتبا کی جائے دوسرا حق حضور سے محبت اور عشق کیا جائے اور تیسرا حق حضور کی تعظیم و توقیر کی جائے اور چوتھا حق حضور پر کثرت سے درود پڑا جائے اور حضور کی چوکھڑ پہ حاضری دی جائے اب حضور پر ایمان لانا اور حضور کی اتباع کرنا الحمدللہ ہم سب اہل ایمان ہیں یہ اللہ کا شکر ہے اتباع والا معاملہ کمزور ہے آج ابھی مجھ سے قبل اسی سٹیج پہ بات ہو رہی تھی کہ آج ہم نام تو حضور کا لیتے ہیں لیکن شکل و صورت سے لے کر لباس تک وضا سے لے کر اپنی عادات تک اپنی شادی بیاہ کی تقاریبات کی رسوم سے لے کر اپنی زندگی کے کاروبار کے ہر مرحلے تک ہم غیروں کے طریقوں کو ان کے انداز کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں آج تجدید عہد کا دن میرے سامنے یہ جو ہزاروں لوگ موجود ہیں میں کبھی کبھی تو ان حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہوں جو کچھ دنیا پہ ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے یہ بات ذہن میں رکھے لیکن افراد سے مایوس بندہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے اور وہ کیا کسی شاعر نے کہا آ, آ, آ. خون کے دل آنسو ہوتا ہے اور میں وہ ایک شعر پڑا کرتا ہوں فارسی کا جس کا مفہوم یہ ہے جب بہار نہیں تھی جب بہار تھی اس وقت ہم نہیں تھے اور جب ہم ہیں تو بہار نہیں ہے اور جب ہم نہیں ہوں گے پھر بہار آ جائے گی ہم جب سے ہوج سنبھالا ہے مسلم امہ عذیت سے گزر رہی ہے اور کبھی کبھی یہ دکھڑا زبان پہ آ جاتا ہے مرا اے کاش کے مادر نہ زادے کاش کے مجھے ماں جنم نہ دیتی اور یہ دکھڑے یہ مصیبتیں اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں سکوت قابل بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سکوتے برداد بھی, بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کشمیر میں لٹتی ہوئی عزتیں اور پامال ہوتی ہوئی اسمتیں یہ روز کی کہانیاں ہمارے کان سنتے ہیں فلوجہ کی گلیوں میں جو کچھ ہوا وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے سام کے اوپر جو قیامت توڑی گئی, گئی وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے نصف صدی سے جو خون کی کھیلی جا رہی ہے اور جو, جو مسلمانوں کو کا شکار کیا گیا ہے وہ بھی ہمارے کلیجے چیز رہا ہے تو انسان کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں میں کل بھی کیا سکتا ہوں مختصر سا کافلہ ہے میرے پاس لاکھوں نہیں ہزاروں نہیں صرف سینکڑوں لوگ ہیں لیکن پھر جب, جب میں اپنے, اپنے محبت, محبت کرنے والوں, والوں اور ان کی پگڑی کے ایک ایک, ایک, ایک, ایک, ایک, ایک تار میں وفاؤں کے بندن دیکھتا ہوں دیکھ تو میری مایوسی ختم, ختم, ختم ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں ہم کیوں یہ کہیں کہ مرا کاش کے مادر نہ زیادہ ہم بے شک تھوڑے ہیں میرے ملنے والے بے شک کم ہیں لیکن ہیں با ہیں محبت والے ان کی دستار کے ایک ایک پیچ میں محبتوں کی کہانیاں ہیں اور میں کہتا ہوں ہم میدان میں آئیں گے بہر و بر میں گونجیں گے اور ہم تھوڑے بھی ہو کر ایک وقت آئے گا ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے اور ایک وقت آئے گا کہ اس دین کی سربلندی کے لیے مصطفی فقیروں کا ایک کردار ہوگا مجھے اس بات کی بڑی امید ہے اور میں جب بالکل اس سلسلے کا آغاز کیا تھا جو میرے پرانے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں بالکل دو چار دس ساتھی تھے اور اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کسی موقع پہ کہا تھا اور کسی فورم پہ میں نے کہا تھا کہ امیر شہر سے حساب لیں گے پائی پائی کا امیر شہر سے حساب لیں گے پائی پائی کا غریب شہر کے بچے جوان تو ہونے دو اب غریب شہر کے بچے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں ان کے سروں پہ سجی ہوئی پگڑیاں ان سے نکلتا ہوا نور اور حضور کی محبتوں میں بہتے ہوئے آنسو اور, اور اسٹیج پر نبی کے نام کے نعرے اور پنڈال پنڈ میں نبی کے نام کی آج گونج آج یہ ساری گونج سارے نعرے سارے آنسو ساری محبتیں یہ محبت وفاؤں دے کا سارا سلسلہ تجدید احد کا ذریعہ بنے اور آج کے بعد حسب ثابت میں میں نے دس محرم کو جو وعدہ لیا اور اس وعدے کے نتیجے کے اندر میں نے جگہ جگہ دس قرآن کے پھیلے ہوئے نیٹ ورک اور دس سے قرآن کے جگہ جگہ پھیلے ہوئے سلسلوں میں دوستوں کی محبت ان کی دیوانگی اور ان کا پیار دیکھا اور آپ یقین جانئے گا کہ اگر دو گنا حاضری نہیں ہوئی تو ڈیڑھ گناہ حاضری ضرور ہو گئی اس وعدے کے بعد آج ربی الول کی سحانی گھڑیاں ہیں وہ لمحے قریب آ رہے ہیں جن کی جھرمت میں نبیوں کا تاجور دنیا پہ جلوہ گر ہوا تھا اور وہ رحمت کی برسات ہو رہی ہے اور یہ ساری رات رحمتوں کی برسات کی رحمت ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے آپ ہزاروں لوگ میرے سامنے موجود ہیں اور یہ اجنبی لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ محبتوں کا سلسلہ اس لیے رکھتے ہیں کہ میرا تعلق قرآن سے ہے اور صحابہ قرآن سے ہے گلی گلی قرآن کو اپنے اپنے سر پہ اٹھائے گھومتا ہوں اور قرآن کا پیغام لے کر گلی گلی جاتا ہوں دس محرم کو ایک وعدہ لیا تھا اور پورے زور سے آپ نے اس وعدے کا جواب دیا اور لوگوں نے اس وعدے پہ لبیک آ اس کا عملی ظہار بھی میں نے دیکھا آج مصطفی جان رحمت پہ چھم چھم برستی اس خسوہانی گھڑیوں کے حسین لمحوں کے اندر وہی وعدہ آپ سے دھورانا چاہتا ہوں میرا ہر بار کوئی نیا وعدہ نہیں ہوتا آج پھر وہی وعدہ ہے اور یہ وعدہ آپ نے زبان سے نہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے کرنا ہے اور زبان سے قوت سے اس وعدے کی پختگی پر مہر لگانی ہے اور آپ کی یہ آواز ہوا کے دوش پہ گنبد خزرا کے مکین تک بھی پہنچ رہی ہے اور مستفی کریم تمہارے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور آج, آج میں کہہ رہا تھا سوچ رہا تھا جب یہاں یہ نوجوان مصطفیٰ جانِ رحمت کے نغمے تھے اور یہ،, یہ کس شہن شاہ آمد کی جو ہے وہ آمد آمد ہے کس کے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بکارو یا رسول اللہ اور آپ کھڑے تھے ہاتھ لہرا رہے تھے اور میں اس وقت سوچ رہا تھا میں نے پچھلے بھی ایک دن کہا تھا کہ ڈنمارک کے پاس اور مغرب کے پاس سیٹلائٹ کا انتظام ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ نظام ہے بڑا پاکستان کے, چپے چپے کے, کے نعرے لگ رہے ہیں کون ہے مصطفیٰ کی عظمت کو گھٹانے والا جس کے سر پہن اللہ کا ذکر تاج خدا نے رکھا جس کے جس کی عظمتوں کی گواہی خدا نے دی ہو اور جس کو اتنی بلندیاں دی کہ قدموں کی چاپ فرازی عرش پر گونجتی رہی حضرت عیسیٰ جس کے نالین کے تسمیں کھولنے کی شہادت کے لیے آرزو اور تمنائیں کرتے رہے وہ کتنا بلند ہے کتنا بالا ہے کتنا اونچا نبی ہے تو آج ہم نے آج کے اس مبارک دن تجدید عہد کرنی ہے آج کے بعد ہم نے اللہ رسول سے وعدہ کرنا ہے ہم جئیں گے تو اللہ کے لیے ہم مریں گے تو دین کے لیے اور زندگی کی آخری سانس تک رسول اللہ کے وفادار آئیں گے یہ آج ہمارا تجدید عہد ہے آج دوبارہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اور یہ وعدہ آپ میرے سے نہیں کر رہے اور یہ وعدہ میں بھی کر رہا ہوں اور میں آپ سے نہیں کر رہا میں اور آپ دونوں مصطفیٰ جان رحمت سے وعدہ کر رہے ہیں آج جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ضرورت ہے میں پھر وہی بات کہوں گا میرے رسول کے غلاموں مصطفیٰ کو دین کے لیے مزدوروں کی ضرورت ہے کیا مصطفیٰ کے دین کے لیے مزدوری کرو گے کیا آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دو, دو گے یا چوبیس گھنٹے ڈیوٹی دو گے آج ان ہوا کو ان فضاؤں کو شہر کے ان لمحوں کو اور گنبد خضرہ کے مکین کو گواہ بنا کے اپنے مالک سے وعدہ کرو کہ میرے مالک ہم تیرے دین کے لیے جو ہے وہ ڈیوٹی کریں گے تیرے دین کی مزدوری کریں گے ہم جیئیں گے تو تیرے لیے ہم مریں گے تو تیرے دین کے لیے اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں گے آج کے آج بعد بات بات ہماری زندگی کا ایک ایک, ایک لمحہ مصطفیٰ رحمت پر قربان ہوگا یہ ہم تجدید عہد کرتے ہیں اپنی بات شکل کو بھی اپنی بات بات بات اپنی وضاحت کو بھی حضور کی سنت کے مطابق ڈھالنے ربی الاول کی سہانی گھڑیاں پچھلے ربی الاول کے موقع پہ بانوے خوش نصیبوں نے اپنے سروں پہ حضور علیہ اللہۃ وسلام کی سنت امام شریف کو سجایا تھا حضور کے نام کی مناسبت سے اس مرتبہ کیونکہ امام شریف کام نے اہتمام نہیں کیا چونکہ یہ اعزاز و اکرام آج ان حفاظ اکرام کا ہے تو آپ اپنے دل میں وعدہ کریں کہ ہم چہرے پہ مصطفی کی سنت یہ آپ وعدہ کرتے ہیں زور سے کہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو دارائن کی ساتھیں دے جگہ جگہ دوسرے قرآن کے لیے جو مختلف جگہوں پہ کام ہو رہا ہے اس کے منتخب لوگ یہاں پہنچے ہیں میں سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کو درس قرآن کے لیے مزید اپنی تگ و تاس کو تیز کرنے کے لیے جو ہے وہ گزارش بھی کرتا ہوں آپ لوگوں کو اللہ سلامت رکھے میرے ان ساتھیوں نے جنہوں نے آج کے اس اجتماع میں بھرپور محنت کی بالخصوص میں اپنے ایک بیٹے کو کبھی نہیں بھول سکتا آج اپنی دعاؤں میں اور اپنی باتوں میں صوفی محمد امتیاز صاحب کو کہ وہ اکیلا ہی ہزاروں پہ باری ہے اللہ نے اس کو وہ جذبوں کی فراوانی دی اور محبتوں کا وہ سلسلہ دیا پتہ نہیں اس کے سینے کے اندر وہ کون سی آگ ہے جس کو نہ دن بیٹھنے دیتی ہے نہ رات کو بیٹھنے دیتی ہے میں کہتا ہوں میرا ایک ایک ساتھی صوفی امتیاز بن جائے آج میں استاد ہو کے اس کی عظمتوں کو خراج پیش کر رہا ہوں اور آج میں اس کے جذبوں کے سامنے اس کی محبتوں کے سامنے اپنے آپ کو کم سمجھ رہا ہوں اللہ میرے ہر جوان کو اس کے جذبوں کی قوت عطا کر دے اور یہ مصطفی کافلہ جو سوئے مدینہ نکلا ہے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہوا نبی کی عظمت کے نعرے لگاتا ہوا نبی کے جھنڈے لہراتا ہوا مصطفیٰ کی سلامی دے گا اور ہم دونوں ہاتھ باندھ کے مصطفیٰ جان رحمت کا بلاوا اور مصطفیٰ جان رحمت کا نعرہ لگائیں گے ایک نعرہ اس کے بعد وقت قریب ہو رہا ہے اور ہم نے حضور علیہ السلاۃ السلام کی بارگاہ میں حدییہ السلاط السلام سلام پیش کرنا ہے نارائے تقبیر نارا رسالت نہاں خانے میں بھی نبی لیکن شہری کے یہ لمحے مستفیٰ کریم علیہ السلات السلام کی محبتوں اور حضور کی الفتوں کا یہ وفور آج ہم دن مارک کو اور اس کے ایجنٹوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ السلام کی عظمتوں کو کوئی نہیں گھٹا سکتا آج کائنات کا ایک ایک ذرہ نبی پہ درود پڑ رہا ہے خدا کی قسم کتنی رحمتیں برس رہی ہیں یہ صرف یہاں نہیں ہے پورے شہر کی ایک ایک مسجد میں نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد جگہ جگہ لاؤڈ سپیکر کھل جائیں گے یہ صرف اظہار و اعلان کے لیے ہے ورنہ کتنے لوگ ہیں جو بند ہجروں میں آنسو بہاتے ہوئے نبی پہ درود پڑھتے ہیں یہ اعلان کے لیے ذوق دلانے کے لیے ایسا ہوتا ہے ورنہ کائنات کا ایک ایک ذرہ ہر شجر کا ایک ایک پتہ ہر دریا کا ایک ایک قطرہ افلاق کے ستارے زمین کی ہر شہ آسمان کے کمک میں ارش کی تندیلیں بلکہ خود مال کے ارش مصطفیٰ درود پڑ رہا ہے وہ کے ہو جن سوہانی گھڑیوں میں مصطفیٰ علیہ السلام امنا کے کلبائے حضان کو روشن کرنے کے لیے جلوہ گر ہوئے تھے تو میں اور آپ پورے ادب سے کھڑے ہوں گے اور یوں سمجھیں گے کہ وزور کی چوکھڑ پہ حاضر ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ السلام سلام پہ